اتقوا الله والصلاة والسلام على عباده بعد فاعوذ بالله الشميلي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وانتم تُتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول و من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم سد اللہ عظین ربی شراہلی قرآن حکیم کی عظمت اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے یا اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے اور ہمارے لیے رہ نجات ہونے کی حیثیت عملی طور پر ہمارے لیے اس کی اہمیت اور بحیثیت کلام اللہ اس کی حیثیت حیثیت اور اہمیت جہاں تک اس کی حیثیت کا تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فوقیت حاصل ہے جیسی اللہ کو تمام مخلوقات پر حاصل ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے کلاموں میں اس کلام کے ساتھ اور اسی حیثیت سے یہ پرشاد فرمایا گیا کہ اس کے ایک حرف کی تلاوت جو ہے وہ دس نیکیوں کا سبب ہے اور الف لام اور میم جو ہے یہ ایک نہیں بلکہ الف میں بھی تین عرف ہیں اور لام میں بھی تین عرفیں اور میم میں بھی تین عرف ہیں مزے ہو گئیں تو یہ اس کی حیثیت ہے یہ اس کا ثواب ہے اللہ کی کلام ہونے کی حیثیت سے جہاں تک تعلق ہے اہمیت کا تو نو انسانیت سے اللہ کا آخری کلام ہے اور یہ اتنا جامع کلام ہے کہ قیامت تک اللہ تعالی انسانوں سے اسی کتاب کے ذریعے بات کرے گا آپ کو معلوم ہے کمپیوٹر کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں جو کچھ وہ جواب دیتا ہے وہ جواب پہلے اس کے اندر فیڈ کیے جاتے ہیں اور ایک پروگرام بنتا ہے ہمارے موبائل کے اندر جو اس کی سہولیات ہیں اور سروسز ہیں وہ اس کی چپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور ہم موقع ب موقع اس کو استعمال کر کے کبھی ڈائلڈ نمبر دیکھتے ہیں کبھی مسڈ کالز دیکھتے ہیں کبھی ریسیوڈ کال یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ اس سے نہیں ہوتا پہلے سے اگر اس کے اندر نہ ہو تو ہمارے بٹن کش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے نو انسانیت کے تمام مسائل کا ادراک اور ان کا حل اس کتاب کے اندر پروگرام کر دیا ہے اب ہم بٹن نہ دبائیں ہمیں اس سے اخذ کرنا نہ آئے ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر ایک کمپریہنشن کا امتحان ہوتا ہے اس میں بچے کو مضمون پڑھ کے سوالوں کے جواب اس میں سے دریافت کرنے ہوتے ہیں بھائی یہ سوال ہے جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے ساری اسٹیٹمنٹ اس میں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈو آپ بچہ اس میں سے کوئی جواب ڈھونڈ کر اس کو انڈر لائن کرتا ہے کہ یہ اس سوال نمبر ایک کا جواب ہے اور یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے ہمیں قرآن حکیم کی کمپریہنشن نہیں آتی کہ ہم اپنے مسائل اپنے سوالات اس کے سامنے رکھیں اور پھر اس کے جوابات کو انڈر لائن کریں کہ میرے سوال کا جواب اس آیت میں سواب اب ڈھونڈتے ہیں لیکن ثواب تو آخرت سوارے گا نا دنیا تو نہیں سوارے گا نماز پڑھنے سے بندے کو تین روپے کی تین دھرم کی جوتی نہیں ملتی اس سے بنیادی فائدہ نہیں ہے ثواب وہاں کام آئے گا یہاں اس پر جب ہم عمل کریں گے اس کے نتائج سامنے یہاں آئیں گے ہمیں وہاں کا ثواب بھی چاہیے ربنا آتے نا پھر دنیا پہلے جو ہمیں دنیا میں حسنا چاہیے نا پہلے پھر آخرا نہیں آیا ہے اس لیے کہ اب دنیا میں الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے گندم بہو گے تو تمہاری دعاؤں سے وہ جو ہے بو گے تو تمہاری دعاؤں سے وہ گندم نہیں بنیں گے چاول نہیں بنیں گے ایز یو سو سوشل جی جو بو گے سو کاٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے گا اس کو اس کا نصب آگے نہیں بڑھائے گا عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اگر کوئی آدمی پیچھے آئے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا یہ فلاں نبی کا بیٹا تم وہاں سے آگے آ کے بیٹھو عمل دیکھا جائے گا سات کیٹیگریز ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ خصوصیات پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اعلان کروائے گا کہ جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں وہ اٹھو آؤ میرے ہاتھ تو یہاں نصب کا کوئی ذکر نہیں جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا نصب آگے نہیں بڑھائے گا اور جس کو اس کا عمل گرا دے گا اس کا نصب اس کو نہیں اٹھائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اپنے بیٹے کے خلیل اللہ ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اور رو علیہ السلام کو کے بیٹے کو اپنے باپ کے نجی اللہ ہونے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا ان کی بیوی کو اپنے شور کے رسول ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لحاظ سے اہمیت عمل کی ہے جو دنیا میں نتائج دیتی ہے ربانہ فی نہ حسنہ دنیا ہنسانا وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں اسلام نے جو نتائج دیے وہ زمین پر آئے یا نہیں ہے عملی طور پر انسانوں کا کریکٹر بدلی ہوا معاشیات تبدیل ہوئی معاشرت تبدیل ہوئی اقتصادیات تبدیل ہوئی اور زمین پر نقشے اور جغرات تبدیل ہو گئے عملی نتیجہ تو یہاں نکلا فرمایا فتح آیا تم کیسے کفر کرو گے فرمایا دیکھو اہلِ کتاب کے پیچھے مت چلو اگر تم ان کے پیچھے چلو گے یا ردو کم باد ایمان کم کافر تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کے کافر کر دیں گے پھر اگلی آج میں سوال کیا وہ کئی بتکا وان تم تلیہ آیات اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ کوئی تمہارے پاس بہانہ نہیں ہے در آ لے کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہوں ان آیات کی موجودگی ہماظت کریں گے اس لیے کہ اس کی موجودگی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولویوں نے ہم کو گمراہ کر دیا مولوی نے تمہیں ٹانگے کا گھوڑا نہیں بنایا تیری آنکھوں پر کوئی کھوپے نہیں چڑھائے کتاب تیرے گھر میں قرآن ذکر یہی موجود ہے نا پچھلے دو ہم نے اس کو نصیحت کے لیے سبق سیکھنے کے لیے آسان بنایا کوئی نہیں کہہ سکتا میری سمجھ میں نہیں آتا فیقی مسائل سمجھ میں نہ آتے ہوں لیکن عقیدہ سمجھ میں آ جاتا و فی تم رسول کتاب تمہارے اندر موجود ہے حدیث تمہارے اندر موجود ہے سنت رسول تمہارے اندر موجود ہے ما ان تمسک تم بیماں جن کو تم اگر پکڑے رہو لن تزل آ بادہ ہار گے گمراہ نہیں ہوگے تمہارے پاس کیا بہانہ ہے کوئی بہانہ نہیں تر فتح تم کیسے کفر کرو گے ایک طویل عدیش ترمی نے اس کو روایت کیا ہے شاہ فرماتے ہیں مرا تو پھر مسجد میں مسجد میں سے گزرا فضون لوگ باتوں میں لگے ہوئے تھے فدخل تو اعلیٰ علی رضی اللہ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو ہو. میں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ وہاں بڑی گرما گرمی چل رہی ہے فالا اوقت کیا واقعی یہ کر رہے کوئی تو نہ جی ہاں کالا اما ان فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے امی سے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ انہا ستکن فتنا خبردار انکریب فتنہ تم بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے بکرا کل تو فاما المخ کا جو فی آیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکلنے کا رستہ کون سا ہے یہ نہیں پوچھا ڈیٹیل بتائیے کیا ہوگا کب ہوگا کس طرح ہوگا کون کون انوال ہوگا سب سے پہلی جو بات پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں نکلنے کے دروازے کون کون سے کالا مال مخرا جو منہا یا مل مخرا جو فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کالا کتاب اللہ اللہ کی کتاب دیکھا ہم نے اس نظر سے کبھی اس کا جائزہ لیا ہی نہیں ہمارا تعلق زندہ کتاب کے ساتھ نہیں ہے وہ اقبال نے گلا کیا نا کہ در بغل کتابیں زندہ داری اور تیرے پاس تو موبائل ہے لائف رابطہ ہے تیرا رب کے ساتھ پھر کیسے بٹک جاتا ہے اللہ کی کتاب ہر دور کے انسانوں کے لیے ہر فتنے میں سے نکلنے کے لیے بھی اور اس فتنے کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی اس کو چیک کرنے کے ٹیسٹ بھی یہی کتاب بتائے گی کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر یہ بتائے گی کہ اس غلط کو درست کیسے کریں سب سے پہلے جب آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں تو آپ گاڑی اس کے پاس سے جی دیکھیں جی یہ آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کہ وہ دیکھتا جی کہتا جس کے ایکسٹر ختم ہوگا یہ تو بیماری اس نے ڈونگی اب علاج کیا جی تجاری اتنے کا اور اصلی والا اتنے کا اور جناب وہ جا کے تو مستعمل والوں سے لے آؤ یہ کتاب تمہاری بیماری بھی پکڑتی ہے اور اگر ہم غور سے پڑھے ایسے تو خود محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اندر جھانک رہا ہے ہمارے اندر کوئی جھانک رہا ہے اور یہ جو بات ہو رہی ہے وہ میری ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے سے نکلنے کا رستہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے اب اس کتاب کی آپ نے تفسیر کیا بیان کی اور عظمت کیا بیان کی فرمایا فی نبا ما قبلکم نبا کہتے ہیں اس چیز کو جو پہلے ہو چکی ہوتی ہے اس کو نبا کہتے ہیں خبر کہتے ہیں جو آنے والی ہے فی ہے ما قبلکم اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں تجربے ہیں فلاں نے یہ کیا تھا اس زون میں کیا تھا نتیجہ کیا نکلا تاکہ تمہیں کوئی شک نہ رہے اس کی مثالیں ہوتی ہیں کوئی بھی جب چیز پڑھائی جاتی ہے تو اس میں پھر اس کی ایگزامپل ہوتی ہیں اور انسٹریشن ہوتی ہیں اس کی وہ دکھائی جاتے ہیں کہ جی یہ اتنے مریض تھے یہ ان کو بیماری تھی یہ دوا دی دو ہفتے کے بعد یہ ریزلٹ نکلا اتنے مر گئے اتنے بچ گئے یہ ایوریج ہے ہمارے پاس تم سے پہلوں کے حالات موجود ہیں قوم لوت نے کیا کیا تھا ریزلٹ کیا نکلا فراؤن نے بغاوت کی تھی انفراؤن آلات بہت چڑھ گیا تھا کیا انجام ہوا اس کاما فلاں نے یہ کیا ہے انداز وہ پورے اس کے اندر موجود ہیں دیکھو ان میں سے کوئی تمہارے اندر بیماری موجود تو نہیں ہے وہ خبر کم تمہارے بعد میں آنے والوں کے حالات اس میں موجود ہیں یعنی صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کے اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے حکما دئی نکم تمہارے آپس کے معاملات میں اس کا فیصلہ ہے اگر تم اس کو نافذ کرو اول فصل بڑی دو توک بات ہے اللہ تعالی نے دو توک بات کی اللہ کا کلام ہے فرمایا سورت ان انجلنا و فرض آیات بیہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے اور اس کو ہم نے آبلیگیٹری میں اس ہم میں کتنا زور ہے اختیارات کا زور ہوتا ہے نا جب کوئی اپنی اتارٹی کے تعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں مت کرو تو اب دیکھنا پڑے گا یہ ہم کہنے والا کیا کون ہے جتنی بڑی اس کی اتارٹی ہوگی اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہہ رہا ہے تو اس کی ہم میں بہت زیادہ زور ہوگا کوئی عام آدمی کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ ہوئے ہیں کون جب اللہ کہتا ہے سورت انزلنا نہ ہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اس ہم نے بڑا زور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل نہ کیا تو پھر ہم کو جانتے ہو تم اس ہم کے کتنے اختیارات ہیں دو ٹوک بات ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ یہی یہی نہیں ہے اس میں کتاب اللہ کے اندر منت سماجت نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جلال ہے اس کی اتارٹی کی جھلک جھلکتی ہے اس کے اندر جب سرکولر آتا ہے کسی کا ڈکری شیخ صاحب کی جب ایشو ہوتی ہے تو اس کا زور بتاتا ہے کہ کیا ہے الفاظ بتاتے ہیں کہ ایک, ایک نقطہ بتاتا ہے پی سی او جب جاری ہوا تو اس کا ایک ایک, ایک لفظ بتاتا ہے جو قانون کی جو شک آئن کی جو شک ہمارے حکم سے ٹکرائے گی وہ ملیا میٹ ہو جائے گی یہ دو تو بات ہے کل الحق مر رب کم فمن شا فلیومن امن شاف الفر جس کا دل کرے مسلمان ہو جس کا دل کرے کافر رہے ہم نے جنت کو ٹھیکے پر نہیں دینی نا وہاں پر فلیٹ خالی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کرایے پر دینے دو کوئی فائنینشل مجبوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے فرمایا فمن شاف جو چاہے ومن اب سرفل نب سے جس میں آخلی اپنی ذات کے نفع کے لیے کھولے گا خود کنویں میں گرنے سے بچے گا ومن آ لیا تو جو بند کر لیں گا آخیں اندھا ہو جائے گا جیسے کبوتر بلی کو دے کے آخیں بند کر لیتا ہے سمجھے بلی غائب ہو گئی ہے پتہ پتا چل چلتا ہے جب بجلی لے کے چلتی ہے اس کو اسی طرح فتنوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے سے فتنے نہیں چلتے بلکہ ان کو فیس کرنے سے چلتے وہ دو ٹیک بات ہے لئی سب لذل وہ دل لگی نہیں ہے یہ کتاب کوئی دل لگی نہیں ہے من تارا من جبارن جس نے سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا کہ مجھے اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے میں خود اپنا رستہ پہچان سکتا ہوں میں بڑا انٹلیکچوئل ہوں اور میں بہت بڑا مصنف ہوں اور کتابیں لکھتا ہوں اور ڈرامے لکھتا ہوں اور فلمیں بناتا ہوں اور اتنی کتابیں تصنیف کی ہیں لہٰذا مجھے تو اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ ہے سرکشی من تارا من جبار کا سا جس نے سرکشی کی وجہ سے اسے چھوڑا پربل عزت اس کی کمر توڑ دے گا ہمارا جو اگر ایک ایک جرم میں ایک جملے میں اگر فرد جرم ہم پر عائد کی جائے وہ گلا کرتا نا کہ ہے آج کیوں زلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں کل تک تو ہماری اتنی عزت تھی کہ فرشتے کو بھی آداب سکھا کر بھیجا جاتا تھا آج ہم زلیل کیوں ہو گئے ہیں اس کا ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ خوار ہوئے ہم تارکِ کے قرآن ہو کر اس کو چھوڑنے سے اللہ نے ہمیں زلیل و خوار کر کے رکھ دیا یہ اللہ کی رسی تھی رسی ہے وہ آپسم ہو بے ولا تفر رکھو بحبل الله ہو ولا حب لہ قرآن سے کیسے فائدہ اٹھائے وہ جو پچھلی آیت میں نے پڑھی ہے کئی فتح قرونا علیہ کم آس اللہ وفیقم رسول ہو وہ بالله فقط ہلا سے بات مستقيم جو اللہ سے چمٹ جائے وہ یقیناً ہدایت دے دیا گیا میں یہ آپسیم بلّہ اگلی آیت میں فرمایا وہ آپ سمحب اب اللہ سے کیسے چمٹے فرمایا اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اب اس رسی کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وہ ہوا حب اللہ یہ وہ رسی ہے ایک اس میں الفاظ آئے تر پہ بے ہے اللہ ترف ہو بے آئی اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں تم چھوڑو گے تو تمہاری اپنی خامی ہوگی اپنی کمزوری ہوگی اپنی نیگلیجنس ہوگی تمہاری نہ اللہ چھوڑے گا نہ یہ رسی ٹوٹنے والی ہے دو ہی صورتیں ہو سکتی یا تو ادھر سے رسی چھوڑ دی جائے یا آپ نے تو پکڑی ہوئی مگر رسی ٹوٹ گئی ہے نہ رب چھوڑنے والا ہے نہ یہ رسی ٹوٹنے والی ہے لنگ فی ساما رہا گارنٹی دی یہ ٹوٹنے والی نہیں تو پھر کیا ہوگا تم ہی چھوڑو گے تمہارے ہاتھ سے چھوٹے گی جسے اقبال نے کہا کہ کشت نے ابلیس کارے مشکلات ابلیس کو مارنا بہت مشکل ہے اس نے لی ہوئی ہے نا بس ایکسٹینشن لی ہوئی ہے نظر آتا کوئی نہیں ہے کچھ دنوں کار مشکلست کے گم اندر اعماق دل است اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دل کے نہا خانوں میں جا کے تو چھپ گیا کام آ رہو گے مکھی پیر بیٹھی ہو منہ پر تو اس کو اگر تھپڑ مارو گے تو مکھی دور جائے گی وہ تمہارے اپنے منہ پر لگے گی زیادہ دور سے اللہ کے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اڑ جائے تو اچھی بات ہے تو وہ تو کھانا خراب دل میں جا کر بیٹھ گیا ہے کیا کرو گے اس کو کہتا خوش طرح باشد مسلمان اس کو نہیں یہ قتل تو نہیں ہوتا اس کو مسلمان کر لو اپنے شیطان کو مسلمان کر لو کشت शमशीर قرآنش کنی یہ دوسری تلوار سے نہیں होता ہوتا یہ قرآن کی شمشیر سے قتل کیا جا سکتا اس کو قرآن کی شمشیر سے دبا کرو اس براہ فرما ماں ہما خاکو دلے آ اس کتاب کے بارے میں ماں خاکو دل آگاہ احتسام کے حب اللہ اوس ہم تو خاکی ہیں ہمارا تو ایک باڈی سٹرکچر ہے امت مسلمہ کے اندر دل آگاہ جو ہے وہ یہی قرآن ہے جس نے اس کو ایک چادر کے اندر لپیٹا ہوا ہے وہ چادر کھل گئی وہ گرا کھل گئی پھر تم قوموں میں بٹ جاؤ گے پھر تم فرقوں میں پڑ جاؤ گے جسے اکبر نے کہا کہ سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم لہذا کیفیت کیسی منب تگا الہدا فی رہی رہی جس نے اس کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب میں ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کی عد اللہ اللہ اللہ اس کو گمراہ کر دے گا یہ الہدا یہ ہے الہدا یہ ہے جب کوئی چیز آپ جین خریدتے ہیں ایجنسی سے تو اس کے ساتھ ایک لیولیٹ ہوتا ہے یا کتابچہ ہوتا ہے مختلف زبانوں میں جس میں اس کے فنکشنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ جو اصل کتاب آئی ہے وہ یہ کتاب ہے جو اس کے فنکشنز بتاتی ہے اور اس کے ارض کو ٹھیک کرنے کے طریقے بتاتی فلسفیوں کے پیچھے ڈونگ پھرو گئے اور مائرین نفسیات کے پیچھے پھرو گئے تو پتہ نہیں تمہیں کون کون سی گاٹیوں میں لے جا کے مار دیں گے منب تگا الہدا فی گئی جس نے اس کے علاوہ کسی میں ہدایت ڈھونڈی عض اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا اس لیے کہ ہدایت تو یہ ہے اس کتاب تک پہنچ کر اگر کسی کو ہدایت نہیں ملی پھر وہ اس, کا اس, کا علم جو ہے وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا فرمایا من اتخذ افرائی اللہ عد اللہ علی علم جہالت کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا بلکہ علم کی وجہ سے گمراہ ہو گیا تو یہ جو اوور کوالیفکیشن بہت زیادہ اپنے علم پر اعتماد کریے قرآن کو پڑھنے کے مولوی شولوی پڑے اور تو لٹریچر پڑھ کو نہیں سکتے بےچارے وہ اس کو پڑھیں ہم تو بڑے بڑے جناب وہ ہم نے کانٹ کو پڑھا اور ہم نے فلاں کو پڑھا اور ہم نے فلاں کو پڑھا اور, اور اتنی کتابیں میرے پاس فلسفے کی پڑھی ہوئے ایرسٹوٹل کو پڑھا ہم نے لا دا ہمیں اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت جس نے اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت پانے کی کوشش کی سوائے گمراہی کے اور اس نے فرمایا فماز حق مل جانے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی جستجو جاری رکھے تو سوائے گمراہی تو اسے کیا ملے گا منزل آ جانے کے بعد بھی بندہ اگر اپنی منزل پہ نہ اترے سفر جاری رکھے تو اب جتنا بھی چلے گا اور جتنی سپیڈ سے چلے گا منزل سے دور جائے گا ایک بندہ پنڈی سے جیل جا رہا ہے جیل ہم آ وہ جیل نہیں اترا اس کے بعد کیا ہوگا اب وہ جتنا بھی تیز سفر کرے گا منزل سے دور ہی جائے گا اب بچکے گا وہ اب آ گیا نہیں آئے گا سمنا سٹا آ سکتا ہے اوکاڑا آ سکتا ہے باول نگر آ سکتا ہے جیل نہیں آئے گا جو منزل تھی یہ انسانیت کی منزل ہے یہ کتاب اس سے آگے بڑھو گے تو گمراہ کی طرف جاؤ گے منزل سے دور جاؤ گے واہب اللہ متین یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے وہ ہوا ذکر الحکیم یہ حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے یعنی یاد کرانے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈری حکمت سے وہ ہمارا خالق ہے نا وہ ہمارا پروڈیوسر ہے وہ ہمارا بنانے والا ہے ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں آگاہ ہے جب ہم اپنے بارے میں آگاہ نہیں تھے ہم تو دو ڈھائی سال کی عمر میں جا کے ہوئے ماں کے پیٹ میں جب بن رہے تھے تو ہمیں اپنی آگاہی کوئی نہیں تھی اس وقت بھی وہ ہم سے آگاہ تھا کن مراحل سے ہم گزرے جب ہم والد صاحب کو کوئی تجویز دیں یا کسی بات کو اصرار کریں تو وہ کہتے ہیں مولوی تو ہو گئے ہو مگر میرے ہاتھوں میں تم پیدا ہوئے میں تمہیں گود میں کھلا کے تمہیں جوان کیا ہے بڑے آج فلسفی بن گئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تو لم یا کو شہیا اور لمح تک کو تم کچھ نہیں ہے کہاں سے اٹھا کے کہاں بنا وہ تم سے واقف نہیں ہے لہذا یاد دہانی کا بڑا عجیب انداز پرانے حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا نہ اس میں تانا دیا ہے پلٹایا انسان کو دیکھو کہاں سے تم شروع ہوئے تھے اگر اپنی بگنگ کی طرف چاہو میں نے ایک دفعہ سٹیپ گل، گل تھے دو تین چار ہفتے پہلے اور اس میں وہ آ... سول شیپ اور سینڈل شیپ وہ باقاعدہ سینڈل جتنا نہیں ایک انگوٹھے کے اندر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے ایک انگوٹھے کا حجم ہوتا ہے پورا سا ہاتھ بھی بنے ہوتے ہیں پاؤں بھی بنے ہوتے ہیں اور وہ سارا نچے انگوٹھے جتنے اس باڈی کے اوپر بنا ہوا ہوتا کہاں سے ہل اطا انسان اشین من یقن شیئم مسکورات جب بھی کوئی بٹک جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے بٹکے ہو وہاں جاؤ جب آدمی بھولتا ہے تو جہاں سے وہ آگے پیچھے ہوا تھا اس منزل پر آتا کہ یہاں تک تو میں کم از کم ٹھیک رستے پر تھا نہیں یار اس چوک تک یہاں سے میں بٹکا ہوں لاگا یہاں کھڑے ہو جاؤں اور جو کوئی بھی آئے گا اس پوچھوں گا کہ یہاں سے پھر کس طرف جانا ہے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو لوٹاتا ہے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ تم بھٹکے کہاں سے جب پروفیسر بن گئے ہو جب فلسفی بن گئے ہو ذرا پیچھے جاؤ اور جب تم پیشاب کرتے تھے سیدھا اپنے منہ پر آتا تھا اس وقت سے شروع کرو بھٹکا بھٹکایا تو تمہیں علم لیا نا پھر زیادہ کھا گیا ایسا ہو گیا علم کا پڑھے لکھے جائل ہو گئے ہو لہذا کیا کرو پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ ہل اطا عالل انسان شینتہ لنگ تم سیو مزکور ناخلاق نل انسان امن نطفاد نب تلی اللہ حسمیم بسیرا اور یہ کان یہ آس نے دی ہم نے دی اس لیے دی تھی کے بارے خلاف بغاوت کرو اللہ جی خالق ال انسان امن الگ اقرا و ربو کلک رم اللہ السان عالم پڑھ کے ہونا تو شکر گزار چاہیے تھا مگر ہماری بلی ہم ہی گیا ہم نے پڑھایا اللہ بالقلم قلم اللہ بال انسان معالم یا ہوا کیا ان السان پڑھ گیا تو بغاوت پر اترا ہے رب کے نظام کے بارے میں اپنا نظام دیتا ہے رب کی ادایت کے مقابلے میں اپنی عدایت مارکیٹ میں لے آتا ہے یار ایک آدمی کو ایک آدمی سکھائے ہمیں تو لنگ تخلیق کیا سکھائے اور وہ اس کے مقابلے میں دکان ڈال لے اور اس کے ڈاک ہونے شروع کر دے یہ احسان فراموشی ہے یا احسان مندی ہے اللہ نے تمہیں سکھایا پڑا روح اللہ جی اخراج تم لاتا منا چاہیے اس وقت تم پروفیسر نہیں تھے ڈاکٹر نہیں تھے لاتا لال منا تمہیں پتہ نہیں تھا اس کو چاول کہتے اس کو پانی کہتے اس کو روٹی کہتے ہم نے اپنی قدرت سے ایک نوکرانی تمہاری بنا دی جو دن رات تمہاری خدمت کرتی ہے تم سے لیتی کچھ نہیں ہو فری میں کس نے احسان کیا تم پر؟ ماں باپ سے پہلے کس کا احسان ہے رب کا لا تعلمون شعین و جال رقم سما ہاتھ گولا لگے اس انسان کو مر جائے یہ انسان یہ کتنا کا شکر ہے شعین خا لا ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے من نطفہ اس کے کہے, نہیں, نطفے سے نہیں میں تو سولہ کیرٹ کے سونے سے بناؤں چھبیس چوبیس کیرٹ کے سونے سے بناؤں چاندی سے بناؤں الومونم کا بناؤں میں اسی کا بنتا ہے خالہ کہوں فقت درا سمت سبھی لرا سم ماں کہا شاہ کل لا لما اتنے احسان کرنے کے باوجود بھی انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا کتنا نہ ہے یہ جو تذکیر کا انداز ہے قرآن حکیم کے اندر جھنجھوڑ کے بندے کو رکھ دیتا ہے اللہ کے کلام میں وہ سلاحیت ہے یہ بہت ذکر الحکیم حکمت بھری یاد دہانی ہے جو بندے کو پہنچا دیتی ہے وہاں بح و سیراط المستقیم اور یہ کتاب ہی سراط مستقیم ہے یہ کتاب ہی سرات مستقیم ہے سیدھی راہ ہے جب اس کتاب کو کسوٹی بنایا جائے بڑے عجیب عجیب مقام آتے ہیں جب بندہ دیکھتا ہے کہ فلاں صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ قرآ حکیم سے تو ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے الٹ ہی ثابت ہوتے ہیں جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ قرآن حکیم سے ثابت نہیں ہے نہ نبیوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا تھا لیکن اب کریں کیا شخصیت اتنی بھاری بھر کم ہے اتنے بڑے وہ صاحب علم ہیں اتنی مشہوری ہے ان کی کہ ان کی بات کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا سے میں آدمی پڑھ جاتے نہیں. جو بات کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ ٹھیک ہے یہ بات آگے آئے گی اور جو اس پہ ثابت نہیں ہوتی کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو تو بات غلط ہے پرسنالٹیز ایک ہوتے ہیں اکابر پرست ایک ہوتے ہیں مقابر پرست ایک قبروں کی پوجا کرنے والے ایک اقابر کی پوجا کرنے والے ہم نے ان کی پرستش نہیں کرنی عزت کرنی ہے کتاب اللہ کسوٹی ہے اس میں پرسنلٹی جب انوالو ہو جاتی ہیں آپ کو پتا ہے جب میر جعفر از بنگالو میر سادک از دکن یا میر سادک از بنگالو میر جعفر از دکن دونوں میں سے کوئی ایک ہے ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن وہ جو میر جعفر صاحب تھے سپاہ سالار تھے سراج دولا تھی ہیرو تھے اپنی قوم کے بڑا دہر آدمی تھا باون ہزار کا لشکر توڑ کے لے گئے انگریزوں کے ساتھ سپاہیوں کو ہیرو تھا تو سپاہی ٹوٹے ہیں اس کے کہنے سے جس کا انفلوئنس نہ ہو وہ گمراہ نہیں کر سکتا خود گمراہ ہو سکتا ہے اسی لیے ہم کو نفا احمد اللہ کو جب گرفتار کر کے لے جا رہے تھے دربار میں تو رستے میں بچے دریا کے کنارے کھیلنے چھلانگیں لگاتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو ایک بچہ ایسی جگہ کھڑا تھا کہ اس کو پھسلنے کا ڈر تھا تو آپ نے اس کو دیکھے فرمایا بیٹا ہوشیار یا ذرا خبردار رہو کہیں پھسل نہ جاؤ اس نے کہا جی میں پھسلا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گا آپ پھسلے تو امت کو نقصان پہنچے تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے یہ دس سال کا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے اس کی زبان سے کہلوائی گئی ہے اب وہ صاحب جب جو خریدتا ہے وہ جیتنے والے گھوڑے کو خریدتا ہے ہمیشہ ہیرو خریدے جاتے ہیں پیچھے گو توتے ہیں تو بولی لگتی ہے آرے ہوئے کو کوئی نہیں خریدتا لہذا ہیرو ہی سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مسپا کی بند کر کے میر جعفر کے ساتھ لا کے سراجولہ کو شہید کروا دیا دو چار سو آدمی ادھر رہ گیا باون ہزار کا لشکر انگریزوں کے دو سو بندے لے کر لال ملزلی آیا تھا مقابلے کے لیے دو سو بندہ ادھر باون ہزار کا لشکر تھا سودا پہلے طے ہو چکا تھا نا وہ دو سو لے کر آیا تھا این میدان جنگ میں میر جعفر باون ہزار لے کر ادھر چلا گیا سراجولہ باہر گیا رستے میں جا کر اس کو سر جو ہے وہ تارا گھر شہید کیا گیا اس کو اسی طرح کا معاملہ علماء کا ہے انتہائی ذمہ داری ہے ان کی ان کے پھسلنے سے بہت سارے ان کے فالوور جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں یہود کے بارے میں جو کہا گیا کہ اتنا خزو اخبار آ روحبان ہو ہمارا باب امن تو یہ وہ بلائنڈ فیت تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جو ٹیکس لگایا انہوں نے فوراً اس کو اسلامی سمجھ لیا جو ٹیکس لگایا اسلامی سمجھ لیا چونکہ مولوی کہہ رہا ہے لہذا اسلامی ہی ہوگا اس لیے کہ بے مولوی تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے جالے میں چوکتا بھی نہیں تو اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز اب آدمی جو بھی اسٹڈی کرنے والا ہے حکیم کو عقیدے کے لحاظ سے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ بندہ اتنا خالص ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بات کرنے والا وہ کہتا ہے یہ بندہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے یہ کہ جو بھی آتا مجھے پتا چل جاتا ہے آج اس نے رات کو کیا کھایا کتنا کھایا ہے نہیں کھایا رستے میں کہاں اس نے آرام کیا رستے میں ساگ کھایا ہے دال کھائی ہے ان کو کشف سے پتا چل جاتا ہے فرشتے آئے ہیں انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نہیں پتا چلا بچڑا تل کے لے آئے ان کے کھانے کے لیے اسرار کر رہے ہیں اللہ تا فلون کھائیں گے نہیں آپ لما رہا سلائی نہ کہ رہا ہوں وہ اور جیسا مینو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو نہ کہہ رہا آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا اور جیسا مینو اور ان سے ڈر آپ کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے یہ دشمن ہے اس لیے کہ اس زمانے میں کم از کم دشمن بھی اتنے اٹیس والے تھے کہ جس کا نمک کھا لیتے تھے اس کے ساتھ برائی نہیں کرتے تھے اب تو آتے ہیں مزے سے گھر والوں کو باندھ کے جناب علی فریج سے نکال کے کھا کے ایک آدھ فلم بھی دیکھ کر ٹی وی پر اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور جیسا ہم نمک نمک کیوں نہیں کھا رہے ڈر محسوس ہوا انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم فرشتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریئیکشن کو دے کر اور پھر پیشتوں کے جواب کو دے کر آپ کی بیوی کی ہنسی نکل گئی یہ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں تو انہوں نے ان کو بھی بشارت سنا دی کہ صاحب آپ کے یا لڑکا ہوگا اب وہ اپنی مصیبت میں پڑ گئی قالت یا ویلتا آئے میری مصیبت آلے و فصق کا انہوں نے ہاتھ اپنے چہرے پر مارا آلے و وہاں ہاجوز اس بڑھاپے میں بچہ جلوں تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہیں نہیں پتا چلا علیہ السلام دروازہ دھکے دے کے بند کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کاش میں کسی میرے پاس اتنی قوت ہوتی او اور آکن شدید یا مجھے کسی کی اس وقت مدد حاصل ہوتی کوئی میرا شدید قوت والا مددگار ہوتا تو تم یہ کچھ میرے مہمانوں کے ساتھ نہ کر سکتے اس وقت ڈسکلوز کیا فرشتوں نے قالو یا لو تو رسول روسو لو رب دیکھ لو تیرے رب کے بھیجے ہوئے اب انہیں تو پتا کو نہیں ان کے کشمیر میں کیا کمی تھی انہوں نے آنکھیں بند کر کے کیوں نہیں اندر جان کے دیکھا قلب سے کلب ملا کے کیوں نہیں انہیں اس کو جانتا ان اب یہ چیزیں جب آدمی دیکھتا کہتا یہ تو چیزیں تو سابت نہیں. نہیں ثابت سابت ہے یہ کتاب ہے جو بدے کو سیدھے رستے پر رکھتی ہے روزانہ اس کی ڈی فریگمنٹ کرتی رہتی ہے فائلیں اپنی جگہ پر رکھتی رہتی ہے اس کی واہ اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی اس کتاب کے ہوتے ہوئے خواہشیں بندے کو گمراہ نہیں کرتی وہ اس حدود کے اندر رہتا ہے جو اس کتاب نے لگا دی ولا تلتا بسوبیل السنہا اور اس کے ساتھ زبانیں لڑکڑاتی نہیں ہے اس کتاب پر جب کوئی بات کرتا ہے اس کتاب کی اتھارٹی پر جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی زبان لڑکڑاتی نہیں ہے کیوں ہے یہ وہ کتاب ہے لا راہ با فی باقی ہر کتاب کے بارے میں یہ شک ہو سکتا ہے یار ہو سکتا ہے اس نے غلطی لکھ دیا ہو اور کہیں گلط نہ ہو لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کی سٹارٹنگ ہوئی ہے لا رہی فی اس میں کوئی شک نہیں لہٰذا زبان کو لڑکڑانا نہیں چاہیے ایک صاحب نے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کسی کو کوئی منکر کام کرتے ہوئے انہوں نے ذرا ترشی کے ساتھ ان کو ڈانٹ دیا تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ ذرا حکمت سے کام لو اتنا جلدی ریش ہو جانا اور اتنا جلدی غصے میں آ جانا اور اتنا جلدی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اس کا قصور نہیں ہے جو اس کی پسلیوں میں ہے نا وہ اس کا تقاضا کرتی ہے یعنی کتاب اللہ وہ اس کو ریش کیے ہوئے ہیں یہ اس کا رد عمل نہیں اس کتاب کا رد عمل ہے جو اس بندے کے اندر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حامل کتاب جو ہے وہ برائی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا ری ایکٹ کرتا ہے جیسے وہ دھوئے کا وہ سموکر سینسر ہوتا ہے جو بھی سموکر سینسر جو لگا ہوتا ہے آگ وغیرہ ہو تو وہ فوراً خود ہی شور مچا دیتا ہے دھوئیں سے ایک خاص لمٹ رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ اس کے اندر اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہو یا اور اتنا ہو جائے تو وہ فوراً بچنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں آگ لگ گئی اسی طریقے سے یہ کتاب وہی کام کرتی ہے یہ منکر نہ گھر میں برداشت کر سکتا ہے نہ آخر یا امام جن کو ہم کہتے ہیں وہ کیوں ساری زندگی کوئی جیلوں میں رہا کوئی اندھے کنویں میں رہا امام بخاری رحمت اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ کیا وہ ان کے وارنٹی نکلے رہے وہ وارنٹی رہے اشتہاری رہے ایک جگہ امام احمد کے ساتھ کیا ہوا امام شافعی رحمت اللہ کے ساتھ کیا ہوا امام مالک رحمت یہ اس لیے کہ ان کے اندر یہ انڈیکیٹر تھا یہ کتاب نہیں برداشت کرتی شکرات کو آپ دیکھیں का کا پیالہ پی دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ یا تو یہ بات جو تم کہتے ہو اس کو چھوڑ دو منہ بند کرو یا یہ پیالہ پی لو تو اس نے کہا کہ یہ جو بات میں حق سمجھتا ہوں اس کو میں اپنے اندر نہیں روک سکتا یہ اتنی ترق ہے کہ اس زہر کی تلخی کا میں پیالہ پی لیا اسے کتاب اللہ والا سولی پہ چڑھ جاتا ہے لیکن وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کمپرمائز ان مانوں میں نہیں ہے وَلَا تَشْبَعُ <الْعُلَمَاء> علماء اس سے کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا اس کتاب سے یعنی جب بھی آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا نئے سرے سے پڑھ رہا ہے جب بھی پڑھے ورنہ ایک کتاب آپ کتنی دفعہ پانچ دفعہ دس دفعہ پڑیں گے اس کے بعد آپ اٹھا کے کسی ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں آپ کا ہاتھ بھی نہ پہنچے گئے اتنی دفعہ اس کو پڑھ لی ہے آپ اس کا لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جتنی بار پڑھو گے پتا چلے گا ایک نیا مزہ ہے <الرَّجْج> یہ بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوگی یوز ٹو نہیں ہوگی بار بار آپ پڑھیں تو ایک چیز آپ جب بار بار پڑھیں گے تو آپ پر وہ بور کرنا شروع کر دے گی آپ کو لیکن یہ کتاب بور نہیں کرے گی پرانی نہیں ہوگی غلطی عجائب ہو اور اس کے عجائب اس کے وندرز کبھی ختم نہیں ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اس میں سے جوس نکال لیا ہے اور امام شافی نے اور امام احمد ابن حمل نے اور ہمارے آئما نے اس کتاب کی سٹڈی کر کے اس کا جوس نکال لیا ہے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا اب جو بھی اس کو سمجھ کے پڑے گا وہ گبراہ یہ ایک باقاعدہ تھیس ہے صاحب خطیب صاحب امریکہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ ہمارے آئمہ حضرات جو تھے وہ تقوی میں ہم سے بہت زیادہ تھے پرہیزگار زیادہ تھے نیک زیادہ تھے حضور کے زمانے کے زیادہ قریب تھے انہوں نے اور ان کے پاس ٹائم بھی تھا اس آج کی طرح بیزی لائف نہیں تھی ان کی تو انہوں نے زندگیاں کھپا دیں جی اس سمندر میں گوتے لگا لگا کے اور جو کچھ تھا وہ نکال کے لے آئے اب مدوس جب نکال لیا آپ نے پیچھے کہہ رہے گئے اب ثواب کے لیے تو آپ اسے پڑھیں ثواب کے لیے تو آپ اس کو پڑھیں اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے اور تدبر کریں گے اور تفکر کریں گے تو آپ یا تو غلام احمد پرویز بن جائیں گے یا موجودی بن جائیں گے یا آپ غلام احمد قدانی بن جائیں گے امریکہ میں کہہ رہا بند اندازہ کرے جگہ دیکھیں اور بندے کی کلام دیکھیں اسی لیے میرا بچہ میرے اتنے بچے آفز میری اتنی بچیاں آپز اتنی بہنیں آفز اتنے بھائی آفز آٹھ دس فیملی میں ہیں لیکن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق کوئی نہیں کیوں پڑھے سمجھ کر گمراہ ہو جائیں گے سواب کماؤ یہ سواب کمانے کی مشین ہے ہمارے علماء نے اس میں سے جوس نکال لیا ہے اب اگر کوئی اس میں غوطہ خوری کرتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمارے ایما پر اعتماد نہیں ہے ان کے نکالے پر اعتماد نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں ہوگی جو بھی گوتا لگائے گا پر موتی نکال کے لے آئے گا یہ کتاب خالی نہیں چھوڑے گی محنت ضائع نہیں جاتی بہت سارے لوگ ہیں آواز سنے مکے میں رہے ہیں نہیں بدلے لیکن جب پرانے حکیم کو اسٹڈی کیا تو ایک آدھ آیت نے دنیا پلٹ کے رکھ دی ایک عدایت آپ پیچھے ان کے پڑھے فلاں صاحب نے یہ آیت سنی تو انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لی فلاں صاحب جو ہے وہ رات کو سن لگا رہے تھے کہ گھر والے سوئے ہوئے یا جاگے ہوئے ڈاکہ ڈالنا تھا انہوں نے فضیل ابن ایاز وہاں کوئی تلاوت کر رہا تھا انہوں نے پڑھا الامیہ انلینک ذکری ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ یاد کے لیے جھک جائے پلٹ کے رکھ دی موتی مل گیا نا سمجھا تھا ترجمہ جانتے تھے عربی تھے اس لیے بات کی سمجھ لگی فرمایا والی اجائے اس کی عجائب اس کے ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوں گے کوئی مائک لال نہیں کہتا اب یہ کتاب بانج ہو گئی ہے یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتی یہ کتاب زندہ کتاب ہے یہ بان کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے قیامت تک زندہ رکھنے کا مقصد ہی یہ ایک بے مقصد چیز کو رب زندہ نہیں رکھتا جس دن مقصد ختم ہو گیا رب اس کو مار دیتا ہے اسی لیے فرمایا کہ جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے ساخ قائم نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب تک تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے تو گویا وہ اللہ کا ذکر مقصود ہے اس ایک بندے کے لیے بھی رب باقی چھ ارب انسانوں کو کھانا پانی دیتا رہے گا نظام چلاتا رہے گا اسے ایک اللہ اللہ کرنے والے جس دن وہ مرے گا ساری بسات لپیٹ دی جائے گی چلو چھٹی کرو مقصد اس کا مطلب ہے ختم ہو گیا تو بے بار رب ابس کام کوئی نہیں کرتا تو جب اس کتاب کے عجائب ختم ہو جائے اس کا کام ختم ہو جائے یہ بان جو جائے اس میں کوئی موتی نہ رہے تو پھر اس کو مار دینے میں کیا حرج تھا اس کی حفاظت کرنے کا مقصد کیا ہے جب چیز میں کچھ نہ رہے گھر میں کچھ نہ ہو تو کبھی تالا لگایا تالا وہیں لگاتے ہیں جس میں کوئی خزانہ ہوتا ہے حفاظت اسی کی کی جاتی ہے انا نہ نزل نہ ذکر ہوا ان لو جی آگے فرمایا میں اس کو مختصر کر رہا ہوں من کال بہی صدق جس نے اس کی اتھارٹی پر کہا سچ کہا من عاملہ بہی اجرا جس نے اس پر عمل کیا وہ بے خوف رہے بے غم رہے اس کو اس کی اجرت ملے گی یہ رب کی گارنٹی ہے من عملا بہی جو اس پر چلا وہ بے بیگم رہے اس کی اجرت محفوظ ہے انشاءاللہ اس کو اس کا در ملے گا وہ امن ہاکامہ بھی ہا جس نے اس کے ذریعے حکم دیا اس کے ذریعے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا اس لیے فرمایا پرانے حکیم کی سورہ معدہ کی تین آیات ہیں وہ مل لم یح کم بنا ان کا فرول اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں پھر اگلی میں فرمایا وہ امن لم یا کمبا انض فا لائے کا ام الفاص وہی تو فاسق ہیں اور ان کے سر پر سنگت پھر فرمایا وہ امن لم یا کمبا انض اللہ فا اولا تین دفعہ فرمایا یہاں فرمایا من حکم داد جس نے اس کے ذریعے قانون کی کتاب ہے نا اللہ کے حکم اس کے ذریعے اس نے فیصلہ کیا عدل کیا من دلہ ہے اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جس کی دعوت کا مرکز یہ کتاب ہے من دلہ الیہ اور دعوت کا یہی ہے ادا سبیل ربک اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ اور حضور نے فرمایا صراط مستقیم اسی لیے بنے اس کا مدد کتاب کی طرف بل بلاؤ پہنچانا ہے تو کیا پہنچانا ہے فرمایا بلگو عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو اس لیے کہ قرآن پہنچانے کی ذمہ داری حضور کی لگائی گئی تھی فرمایا یا رسول الرسول بلک ما انزل ضی اللہ ادائی کا رسول وہ پہنچاؤ جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے من مندا علہ جس کی دعوت کا مرکز قرآن ہے شخصیات کی طرف دعوت نہیں ہے شخصیات کل مر جائیں گے دعوت بھی مر جائے گی یہ زندہ کتاب اس کا محور ہے اس کا نیوکلس ہے اس کی دعوت کا من مندا دیا سراط مستقیم جس نے اس کی طرف دعوت دی وہ سیرات مستقیم کی طرف ہدایت دے دیا گیا اس کی دعوت خالص دعوت ہے ورنہ قومیتوں کے جنڈے فلاں موومنٹ فلاں موومنٹ فلاں موومنٹ فلاں لسانی فلاں صوبائی فرمایا جس کی موت اس جھنڈے کے نیچے آ گئی جو شخص عصبیت کا جھنڈا لے کر چلا کسی قومیت یا عصبیت کی طرف اس نے دعوت دی اور جو لوگ اس جھنڈے کے نیچے آئے اور اس جھنڈے کے نیچے مر گئے اللہ رسول کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ رسول اس سے بری ہیں مند آلئی لا سے راتم مستقیب باقی آپ دیکھتے ہیں مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں ان کی سٹیٹمنٹ پنجاب میں اور ہوتی ہے اسی پارٹی کا ونگ ہوتا ہے اندازہ کریں ایک ہی پارٹی ہے سندھ میں اور بیان دیں گے پنجاب میں اور بیان دیں گے صبح سال میں ان کا اور بیان ہوگا بلوچستان میں ان کا اور بیان ہوگا کہتے ہیں ہم نیشنل پارٹی وہ پارٹی جس کی احساس قرآن پر ہوگی اس کا بیان جو پشاور میں ہوگا وہی کراچی میں ہوگا وہی لاہور میں ہوگا ہم تین چیزوں پر یقین نہیں رکھتے رات مستقیم اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان صاحب کو فرماتے ہیں خوش ہا الہی کا آور اے ان باتوں کو گرا میں باندھ لو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توسیقیقت فرمایا